اس کو جلد یاد کر لو اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر پھر اسی طرح پڑھا کرو پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے مگر لوگوں تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے تو اس عاقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا